وَلَمَّا جا اب ہے یہ دوسرے شبے کا جواب اور تیسرے شبے کا جواب بھی اسی میں ہے اور دوسرا شبہ ان کا کس پیغمبر علیہ السلام کے متعلق تھا حضرت سلیمان علیہ السلطلام کے متعلق اور یہ ہے مشکل آیات ہیں انہیں آپ سمجھیے گا اور کافی مشکل یہاں سے شروع ہوتا ہے اس دوسرے شوبے کا جواب اور دوسرا شبہ یہ کہ سلیمان علیہ صلاحت وسلام علیہ اللہ خود شرک کرتے تھے یہ اتنے جری تھے اس باب میں کہ ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے یہودی علماء تعجب سے بات کرتے تھے اور کہتے تھے وہ دیکھو سلیمان جو جادوگر تھا اور ایسی ایسی ایسی حرکتیں کرتا تھا اس کو یہ پیغمبر مانتے ہیں اس کی یہ تعریف کرتے ہیں ان کے نزدیک اتنا مسلم امر تھا یہ کہ پوری قوم ان کی وہ سمجھتے تھے سلیمان علیہ تو وسلام تو ہیں اسی لیے تو اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی اور اسی لیے یہ سب کچھ ہوا اور اللہ کا ایک خاص طریقہ ہے قرآن پاک پہ اس پہ لکھنے والا کوئی لکھے تو پوری کتاب لکھ سکتا ہے کہ قرآن ہر اس چیز کی تردید کرتا ہے جو جھوٹ انبیاء علیہ صلاحت والسلام پر ہے جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں قرآن کو بڑا اہتمام ہے اس چیز کا کہ مشرق اقوام جو کچھ اللہ کے بارے میں الزامات لگاتی ہیں اور کافر اور مشرق یہ سارے مل کے جو کچھ انبیاء علیہ صلاحت والسلام کی شخصیتوں کو داغدار کرتے ہیں اللہ بار بار اس کی تردید کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر قرآن اس جرم کا ذکر نہیں کرتا کیونکہ اس جھوٹ کو کیوں پھیلائیں سمجھنے والا سمجھ جائے جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی بچے نے کوئی ایسی بات کر دی کام کر کے نہیں لایا اب ٹیچر ساری کلاس کو کہتا ہے کہ جو بھی کام نہیں کر کے لائے گا نا آئندہ سے اسے یہ یہ پنشمنٹ ملے گی تو وہ اس بچے کا بھی ذکر نہیں ہوتا اور اس کی کئی مسلحتیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ان جملوں کو نقل نہیں کرتا جو یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلاۃ السلام کے متعلق اب تک بائبل بھری پڑی ہے کہ وہ ایسا شرک کرتے تھے وہ ایسے کرتے تھے ایسے کرتے تھے خدا نے ان الزامات کا ذکر نہیں کیا اللہ اعلی پر خود یہ لوگ جو الزام لگاتے تھے خدا نے اس الزام کا ذکر نہیں کیا اور تردید کر دی ہے مثلاً سورہ سورکاف میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے چھے دن میں آسمانوں زمین آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا وہ مامستہ نہ مل لغوب اور ہم تھکے نہیں اب ایک آدمی پڑھ کے سوچتا ہے کہ یہ کون سوچ سکتا ہے کہ خدا تھک گیا تھا کوئی فزیکل ورک تھوڑا ہی ہے وہ تو ذات پاک نے ارادہ کیا اور بن گئے آسمان اور ارادہ فرمایا تو زمینیں بن گئی ختم ہوا قصہ یہ جو ہے نا ہم تھکے نہیں جہاں سے بائبل شروع ہوتی ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے اور پھر وہ وہاں لکھتے ہیں کہ ہی ٹک ریسٹ سیون ساتویں دن اس نے آرام کیا یہ در حقیقت اس کا رد ہے کہ عوام اسا مل ہم تھکے نہیں کہ ساتویں دن ہمیں ریسٹ کرنا پڑتا اسی طرح انبیاء عالم السلام کے متعلق آپ دیکھیں گے ایک جملہ آتا ہے بھی آپ کو بتاتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلط وسلم ان کے متعلق شبے کا جواب اور دوسرا ان کا شبہ یہ کہ وہ جو دو فرشتے نازل ہوئے تھے وہ بھی تو شرک کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے اور ان کا الزام بھی آگے کو نقل ہوگا تو دوسرے اور تیسرے شوبے کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ لما اہم رسول ان یہودیوں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا دو ترجمے ایک تو رسول کو کر لیا جائے عام کہ کوئی بھی رسول آئے علیہ السلاۃ وسلام اور ایک کر لیا جائے کہ جب بھی رسول آئے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول ان کا لفظ جو ہے نا اس میں آپ کیا تھا نا ایک اور لفظ بھی آ رہا ہے جس میں تنوین ہے اور اس کی عظمت یہ اگر دیکھ لیا جائے کہ رسول سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ نے انہیں تنوین سے ذکر کر دیا نکرا کے سیگے سے یعنی ایسے عظیم رسول ایسے پاک پیغمبر علیہ السلط لما جا رسول من امن اللہ جو اللہ کی طرف سے آئے یہاں پر سارے قصے میں آگے دو ترجمے بنتے چلے جائیں گے ایک آپ کر لیجئے ایک ہم کر لیتے صحیح ہے ہاں ہاں سارا بوجھ ہم پی کیوں ڈالتے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ یہ مان لیجیے کہ یہاں پہ رسول سے مراد جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کوئی بھی رسول ان یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کوئی بھی رسول آیا ہے تمہارے تمہارے تمہارے, تمہارے پاس یعنی ماضی میں اور ہم اسے حال لا رہے ہیں کہ یہ جو رسول آئے ہیں تمہارے پاس لمبا جا اہم رسول جب آ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جب آئے کوئی بھی رسول تمہارے پاس تو کوئی بھی کے الفاظ بڑھانے سے یہ رسول کا لفظ عام ہو گیا نا کوئی بھی عام ہو گیا نا اور اس رسول کے لفظ کو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک قرار دیں تو پھر یہ خاص ہو گیا ٹھیک ہے جی ہم اس سے ترجمہ کر لیتے ہیں حال سے آپ اس کو ماضی کے متعلق دیکھتے جائیے آیات کس طرح فٹ بیٹھیں گے دونوں مفسرین دونوں طرف ولم جا ام رسول جب آئے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمد اللہ, اللہ کی جانب سے کتنا خیال ہے اللہ کو کہ رسالت کے ساتھ فوراً اپنا ذکر کرتے ہیں ہمارے پاس سے آئے تھے ہم نے بھیجے تھے کوئی خود بخود تھوڑے ہی آگے تھے مصدقن وہ تصدیق کرتے ہیں اور آپ کہیں گے کہ تصدیق کرتے تھے ہم کہتے ہیں تصدیق کرتے ہیں لما ماہوم اس چیز کی جو ان کے پاس ہے یعنی ان سے پہلے جو کتابیں آ چکی یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے ہیں جو کچھ کے یہودیوں کے پاس ہے یا یہ کہ یہ کہ بنی اسرائیل کے موجودہ جو لوگ ہیں ان کے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان, کی ان, کی ان, کی ان کی تصدیق کرتے ہیں نوزا فریقوم تو نبزا ابھی ترجمہ کیا تھا نا پھینک دیا پھینک دیتے ہیں فریق ان میں سے ایک گروہ وہ کون سا گروہ ہے من الزین اوت الک کتاب جنہیں کے کتاب دی گئی جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ ایک پارٹی ایک جتھا ایسا ہے جو پھینک دیتا ہے کس چیز کو کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو تو اللہ کی کتاب سے مراد کہیں گے کہ تورات ہوئی تو تورات کو وہ اللہ کی کتاب کو کہاں پھینک دیتے ہیں وراضح رحیم اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں یہ دونوں یہودیوں کے متعلق آ سکتا ہے اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی یا تو آپ کہہ لیجئے کہ پچھلے انبیاء علیہ صلاحت وسلام کے زمانے میں جنہیں بھی کتاب دی گئی تھی یہودی اس کتاب کو پسے پشت پھینک دیتے تھے یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی مراد ہیں تو وہ پھر تورات کو پسے پشت پھینک دیتے ہیں یا کتاب اللہ سے مراد تو ہی لے لیجئے تو بھی دونوں طرف درست ہے تورات کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت پھینک دیا یہودیوں نے اور ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مواصرین ہیں یہ اس کتاب یعنی تورات کو پسے پشت پھینک رہے ہیں لیکن پسے پشت پھینکنے کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہوا ورا ظہوریم کوئی ظاہر ہے کہ تورات کو لے کے ایسے تو نہیں پھینک دیتا گا نا اپنی پیٹھ کے پیچھے مطلب یہ کہ عملا انہوں نے چھوڑ دیا ہے تورات پر عمل کرنا کیونکہ اگر کوئی آدمی اللہ کے کسی بھی کلام کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے توہین کی نیت سے تو ظاہر ہے وہ کفر ہے مگر یہاں وہ مراد نہیں لی مفصدین وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل انہوں نے پسے پشتال ڈال دیا اور حال مسلمانوں کا بھی کوئی اس سے مختلف تو نہیں ایسے ہی ہے کہ عملی زندگی میں کسی سطح پہ بھی قرآن پاک کا نفاذ نہیں ہے قرآن پاک کو نہیں جانتے عمریں گزر جاتی ہیں اور قرآن کو نہیں سمجھتے اور عام رعایا قرآن کو سمجھتی نہیں اور جلوس نکلتے ہیں کہ قرآن ہم پہ نافذ کرو خلافت ہو یہ چیزیں ہوں بھی جو تمہارے اپنے بس کی بات ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنا اسی کیوں نہیں تم پہلے سمجھتے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی امیر المومنین ہو اور ہر گھر میں جا کر دستک دے کے کہیں کہ بھئی قرآن پڑھا کرو حتہ کہ عرب نہیں پڑھتے قرآن پاک ان اربوں سے پوچھیں ان کے گھروں میں نازل ہونے والی چیز ہے ان کی بستیوں ہی میں نازل ہوئی ہے اور زبان بھی ان کے لیے آسان ہے اس کے باوجود قرآن پاک کے پڑھنے سے تفسیر سے بالکل آ رہی ہیں اسی لیے خدا کے غضب کا جو کوڑا ان پہ برستا ہے نا اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ خدا کی کتاب کو یہ ہے کتاب اللہ وراظہ پسے پشت پھینکا ہوا اور لڑائی میں تیز ہر چیز میں عقیدے کی بحث دے لو فلاں بحث دے لو ایک لفظ کوئی کہہ دے تو اس پہ پوری عرب دنیا مچل جاتی ہے کہ فلاں مقرر نے فلاں لفظ کہا تھا اس کا یہ مطلب نکل آیا تھا اور اللہ کی کتاب اس کو نہیں پڑھنا کتاب اللہ وا از اللہ نے فرمایا کہ یہودی یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ خدا کی کتاب کو انہوں نے اٹھا کر اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا یعنی املن چھوڑ دیا اور یہی حال ان کا بھی مسلمانوں کا بھی اور عربوں کا خاص طور پہ کہ اللہ کی کتاب کو بالکل ایک طرف اٹھا کر رکھ دیا ہے گویا اس کتاب سے کوئی ان کا منہ نہیں واسطہ نہیں رکھ انہم ان لایا اور ایسے ہو گئے ہیں گویا کہ یہ جاہل ہیں انہیں علم نہیں ہے لا لمون علم نہیں یہاں اللہ نے یہودیوں کو جاہلوں سے تشویش دی ہے کا انہم یہ ایسے ہو گئے ہیں گویا کے لا علمون یہ کچھ نہیں جانتے تو جہالت اس لیے ارشاد فرمائی گئی ہے کہ خدا کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا جب خدا کی کتاب کو چھوڑا تو جاہل ہو گئے نا اس سے معلوم ہوتا ہے انسان کتنی ڈگریاں لے لے اور کتنا یہ علم حاصل کر لے اور ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کو پڑھ پڑھا کے وہ چاند تک اور مریخ تک پہنچ جائے حتیٰ کہ سورج کو فرض کر لیجیے کسی دن فتح کر لیا جا کے اور اگر اس حقیقی علم کو نہیں پڑھا جو حقیقتا علم ہے تو پھر جہالت کے شعبوں میں ہی ترقی ہوئی علم کے شعبوں میں ترقی نہ ہوئی علم اللہ نے قرار دیا ہے اپنی ذات پاک کی معرفت کو اللہ کی معرفت کسی انسان کو اگر نصیب ہے نا تو بہت بڑا مقام ہے اس کا بڑا ٹھکان ہے اس, اس لیے ارشاد فرمایا کہ کا ان ہم لایا ایسے ہو گئے ہیں جیسے یہ جانتے ہی نہیں جیسے جاہل ہیں علم نہیں رکھتے ہیں uh, کرنی چاہیے تورات کی بھی بائبل کی بھی اس لیے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو اللہ کے کلام کا حصہ ہے تعظیم اس کی بھی کرنی چاہیے تو یہودیوں کو بتایا کہ لائم جانتے نہیں